الحمد <سؤال> للہ ابو کچھ اقامات نازر فرمائے اللہ <سؤال> تعالیٰ <سؤال> ہیں بسم اللہ سورت وفاق نہ وہ اندر نا سی ہا آیا یہ سورج ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور اس کو فرض کیا ہے اور اس میں نازل کی ہیں تاکہ تم نصیحت آ سکو ازانی دن بنا جلدا دین اللہ تم ہر ایک کو سو کوڑے لگا اور اللہ ابو العالمین کے دین پر عمل پیرا ہوتے ہوئے تمہارے دلوں میں ان کے بارے میں کسی قسم کی کوئی نرمی پیدا نہ ہو اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو اور جب ان کو سزا دی جا رہی ہو تو وہ کا ایک بہت بڑا گروہ ان کی سزا کا مشاہدہ کرنے والا زانی اور دانیہ کی یہ سزا کوار زانی اور کنوار دانیہ کے لیے ہے غیر شادی شدہ زانی اور دانیا ان کی یہ سزا ہے کہ انہیں سو سو کوڑے لگائے جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البکرو بال جلد میرا دل بطوری بام کہ کمارا اگر کماری کے ساتھ زنا کرے تو اسے سو کوڑے لگائے جائیں گے اور ایک سال کے لیے اس کو جلا وطن دیا جائے وسے کو بکیے اور اگر زنا کرنے والے ورد و عورت شادی شدہ ہوں تو پھر ان کی سزا ہے کہ ان کو رجم کر دیا جائے اللہ رب العالمین نے رجم کی آیات قرآن مجید میں نازل کروائی تھی لیکن ان آیات کی تلاوت کو منسوخ کر دیا حکم ان کا ابھی باقی ہے قرآن مجید قرآن امید میں نصرت مختلف طریقوں سے ہوتا ہے بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آیت کی تلاوت باقی ہوتی ہے لیکن اس کا حکم منسوخ ہو چکا ہوتا ہے بہت ساری ایسی آیات پرانے مجید کے اندر موجود ہیں جن کی تلاوت کی جاتی ہے لیکن حکم ان کا منسوخ ہو چکا اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نے دیگر آیات نازر کر کے اس کے حکم کو منسوخ کر دیا اور کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن کی تلاوت بھی منسوخ اور ان کا حکم بھی منسوخ ہو چکا اور کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن کی تلاوت منسوخ ہو گئی ہے اب وہ مصحف کے اندر موجود نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مصحف سے نکال دیا تھا اللہ عب العالمین کی حکم کے مطابق لیکن ان کا حکم باقی ہے ان میں سے ایک آیت یہ آیت رجم شادی شدہ زانی اور زانیہ کے لیے شیخ و شیخہ تو اجاضانا یا پرجو البتہ تھا کہ شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت جب یہ دنا کریں تو ان کو لازمی طور پر رجب کر دو یہ آیت نازر ہوئی تھی اس کا حکم باقی ہے لیکن تلاوت منسوخ ہو چکی ہے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افزانی تو اللہ اور مشرقہ تن مشرقہ تنہا دان وشرقن وحما دان کا اد المحمی زانی مرد عورت سے نکاح کرتا ہے یا مشرقہ عورت سے اور جو دانیہ عورت ہے وہ زانی مرد سے نکاح کرتی ہے یا مشرق مرد سے وحلّم کا عل محمین اہم ایمان پر یہ کام حرام ہے نکاح کے لیے شرط ہے کہ فریقین مرد و عورت دونوں مومن مواحد ہوں اور محسن ہوں ان میں سے کوئی ایک بھی کافر یا مشرق نہ ہو اور ان میں سے کوئی ایک بھی زانی نہ ہو یہ نکاح کے لیے شرط ہے اگر فریقین میں سے کوئی ایک زانی ہے نکاح باطل ہے فریقین میں سے کوئی ایک مشرق ہے نکاح باطل ہے دونوں کا مومن موحد ہونا دونوں کا محسن ہونا پاک دامن ہونا یہ شرط ہے ضروری ہے یہاں اللہ حق العالمین نے عکایت ذکر کی ہے کہ عام طور پہ معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ زانی مرد ضانیہ عورت سے نکاح کر لیتے ہیں زانیہ عورتیں زانی مردوں سے نکاح کر لیا کرتی ہیں لیکن یاد رکھنا غالی کا الگ اہل ایمان پر اس کام کو حرام کر دیا گیا ہے زانی مرد اور عورت کا آپس میں نکاح نہیں ہوتا زانی مرد اور زانی عورت کا آپس میں نکاح نہیں ہوتا مرد زانی ہو عورت محسنہ ہو پھر بھی نکاح نہیں ہوتا عورت زانیہ ہو مرد محسن ہو پھر بھی نکاح نہیں ہوتا اللہ ابو عالمین نے اہل ایمان پر اس کو حرام قرار دے دیا ہے ہاں جب جامع مرد اور جامعہ عورت توبہ کر لیں جنا سے بعض آ جائیں طائب ہو جائیں اور ان کی توبہ معروف ہو جائے کہ اب یہ اس کام سے رک چکے ہیں پھر اللہ رب العالمی نے حکم دیا ہے کہ ان کا نکاح کیا جائے اگر کوئی مرد یا عورت کسی بھی مرد یا عورت پر الزام لگا دے جنا کا اور پھر اس کے پاس چار گواہ موجود نہ ہوں تو الزام لگانے والے کو اسی کوڑے لگائے جائیں اور پھر زندگی بھر ایسے آدمی کی گواہی نا معاملے قبول ہوگی اس کی گواہی کو زندگی بھر کے لیے رد کر دیا جائے گا کیونکہ اس نے جھوٹ بول کر ایک پاک دامن مرد یا پاک دامن عورت پر جینا کا الزام لگایا تو جب تک چار گواہیاں موجود نہ ہو اس وقت تک کوئی بھی شخص اگر دیکھ بھی لے کسی کو زنا کرتے ہوئے تو اس پر الزام نہیں لگا سکتا وہ اس بات کو اپنے دل میں چھپائے رکھے کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے اللہ تعالیٰ سے ان کی ہدایت اور بہتری کے لیے امید رکھے اور دعا کرے اگر اس نے اس بات کو ظاہر کر دیا اور اس کے پاس گواہ موجود نہ ہوئے اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق اس کو اسی کوڑے لگائے جائیں گے الَّذِينَ بَعْدِ فَإِنَّ اللَّهَ رحیم ہاں جو بحتان بازیاں کرتے ہیں لیکن بعد میں وہ توبہ عائد ہو جائیں اپنے گناہ سے معافی مانگ لے ایسے کاموں سے بعد آ جائیں تو پھر ایسے لوگوں کی شہادت اور گواہی قبول کی جا سکتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے اگر کسی, بیوی نے, کسی خامد نے اپنی بیوی کو دیکھ لیا کہ وہ کسی غیر مرد کے ساتھ رینا کر رہی ہے اور اس کے پاس گواہ موجود نہیں اب وہ کیا کرے ایسا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پیش آیا ایک صحابی نے اپنی بیوی کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے سوال کرتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کسی مرد کو ذنا کرتے ہوئے دیکھتا ہے اب اگر وہ اپنی بیوی کو قتل کر دے اس آدمی کو قتل کر دے تو تم کسی اسے بھی قتل کر دو گے اور اگر وہ چپ رہے تو یہ بہت بےغیرتی والی بات ہے چپ نہیں رہ سکتا لہٰذا آپ وہ کیا کریں خیر اللہ پھر یہ آیات نازل فرمائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالی نے تیرے اور تیری بیوی کے بارے میں یہ احکامات نازل فرمائے ہیں یہ آیات نازل کی ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کسی مرد کو جنا کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ اس کے پاس گواہی بھی موجود نہیں ہے اگر تو گواہی موجود ہے پھر تو معاملہ ختم ہو گیا اگر چار گواہ اس کے پاس موجود نہیں ہیں تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ لے کریں گے پانچ پانچ قسمیں اٹھائیں گے مرد چار قسمیں اٹھائے کہ میں سچا ہوں واقع اس عورت نے زنا کیا ہے اگر تو عورت مان جاتی ہے کہ ہاں میں نے زنا کیا ہے تو پھر لعان کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے لیکن اگر عورت انکار کرے اور مرد کہے کہ میں نے اس کو دیکھا ہے پھر اس کی ضرورت پیش آتی ہے کہ یہ آدمی چار مرتبہ اللہ کی قسم اٹھائے اور کہے کہ میں سچا ہوں اور یہ جھوٹی ہے اور پانچویں قسم اٹھائے اور کہے ان لعنت اللہ تلیہ انکان من کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو وہ اگر آدمی چار قسمیں اٹھاتا ہے کہ میں سچا ہوں اور پانچویں قسم اٹھاتا ہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لانت ہے اس کے بعد عورت کی باری آتی ہے کہ عورت بھی اسی طرح سے قسمے اٹھائے اگر عورت قسمیں نہیں اٹھاتی تو اس کو سزا دے دی جائے گی اس کے اوپر حد رجم والی وہ ناقص کر دی جائے گی لیکن اگر عورت کہتی ہے کہ نہیں میں اس کام سے بری ہوں تو پھر عورت بھی اسی طرح قسمیں شہادت بھی <بِاللّٰ> چار قسمیں اٹھائے اللہ تعالیٰ کی اور کہا میں کا غذب اللہ علیہ انکان مِنَ الصَّادِقِينَ اور پانچویں قسم اٹھائے اور کہے کہ اگر یہ آدمی سجا ہے تو مجھ پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت اور اللہ تعالیٰ کا غرب ہو اگر عورت یہ پانچ قسمیں اٹھا لے گی تو پھر اس پر حد لاگو نہیں کی جائے گی اس کو لحان کہتے ہیں شریعت اسلامیہ کی اطلاع میں تو پھر اس لحان کے بعد وہ دونوں دو میاں بیوی بی ان کا نکاح ختم ہو جاتا ہے اور وہ زندگی میں کبھی دوبارہ ایک دوسرے کے نکاح میں نہیں آ سکتے کسی بھی صورت میں اللہ <حَكِيمٌ> یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قوانین ودا کیے ہیں اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ قبول کرنے والا اور حکمت والا ہے آگے اللہ رب العالمین سید صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو سرمت رکھی تھی اس باتیں کی طرف اشارہ کیا ہے ان دینا جاؤ بال کی وہ لوگ جنہوں نے بانتا ہے یہ میں سے لوگ ہیں اس کو تم اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر کسی محمد آدمی پر جھوٹا الزام لگتا ہے لوگ اس پر تعن و تشنی کرتے ہیں تو اس محمد کے حق میں یہ بہتر ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے جھوٹ باندھنے کی وجہ سے اس محمد آدمی کے خراجات کو بلند کرتا ہے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں جن لوگوں نے اس گناہ کے اندر شمولیت اختیار کی ہے اور ایک کو اس کا بدلہ دیا جائے گا والذی عذاب عظیم اور جس نے یہ اصل کام کا آغاز کیا یعنی بہتان کھڑا اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے یہ الزام تراشی کرنے والوں میں کچھ صحابہ کرام بھی ملوث تھے مسا انصاری رضی اللہ تعالی عنہ حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی حنہ بنت جعش رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے صرف اتنی سی بات کہی تھی کہ آئسا آخر انسان ہے ہو سکتا ہے ایسا ہو گیا ہو انہیں بھی اسی اَسی کوڑے لگائے گئے کیونکہ اللہ رب العالمین نے حکم نازل کر دیا کہ جب کوہتان لگایا جائے اور اس پر کوئی دلیل موجود نہ ہو تو کوہتان لگانے والوں کو اسی کوڑے لگائے جائیں تو انہوں نے بھی چونکہ بلا دلیل یہ بات کہی تھی کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی انسان ہے غلطی ہو سکتی ہے تو ایسے شک والی بات کرنے کی بنا پر بھی ان کو رشتا بن عطا رضی اللہ تعالی عنہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اور امنا بنت جہج رضی اللہ تعالی عنہا ان کو اسی اسی کوڑے لگائے گئے یہ حضرت عملہ بنت جہج رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مسترما زینب بنت جہج رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم نے اہل ایمان کے بارے میں اچھا زن اور اچھا گمان کیوں نہیں رکھا یعنی یہ ایک سبق ہے اصول ہے کہ مینو کو چاہیے کہ کسی بھی مرد یا کسی بھی عورت کے بارے میں کسی بھی قسم کا کوئی الزام ان تک پہنچے تو فوراً اس کو رد کر دیں اگرچہ وہ الزام سچا بھی ہو لیکن فل فور اس الزام کو رد کریں اور جب تک اس الزام کے ٹھوس شواہد اور ثبوت نہ مل جائیں اس کو سچا نہ جانے آج کل ہمارے یہاں تو بس بڑا عجیب ماحول ہے لوگ پیٹ کے بھی بڑے کچے اور کانوں کے بھی بڑے کچے اور دماغ کے بھی بڑے کچے بس کسی نے کہہ دیا کہ پناہ آدمی تیرے خلاف باتیں کر رہا تھا اس نے تو جناب اپنے دماغ میں اس کو نقصان پہنچانے کے بڑے بڑے منصوبے سوچنا شروع کر دینے ہیں چاہے اس بیچارے کو پتہ ہی نہ ہو ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ جو ایسا الزام لگاتا ہے آپ اس کو سرونش کریں اس کو ڈانٹیں اس کو منع کریں اور اس سے دلیل کا مطالبہ کریں بلا وجہ جب تک دلیل مضبوط موجود نہ ہو گواہی موجود نہ ہو کسی کے بھی لگائے گئے الزام کا کوئی روا نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالی کا تم پر فضل اور رحمت نہ ہوتی دنیا اور آ کر میں تو جو تم متاثر ہو گئے تھے اس الزام سے جو تم نے خوف شروع کر دیا تھا فکر مند ہونے لگ گئے تھے اس کی وجہ سے تمہیں بہت بڑا آزاد ہوتا اس طلب تو نہ تم اپنی زبانوں کے ساتھ وہ باتیں کرتے تھے اپنے منہ کے ساتھ ایسی باتیں کرتے تھے جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے وَهُوَ اللَّهِ تم اس کو چھوٹا اور معمولی خیال کرتے ہو اللہ رب العالمین کے ہاں یہ بہت بڑا جرم ہے بلولا اس میں کل ابھی جب تم نے یہ بات سنی تو تم نے ایسا کیوں نہیں کہا کہ ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں ایک بات بھی کریں سبحان کہا بہتان اللہ تو پاک ہے یہ بہت بڑا بہتان ہے یہی اللہ ان اللہ ہی ابدا ان کنتم مؤمنین اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کر رہا ہے کہ آئندہ دوبارہ تم نے ایسا کام نہیں کرنا اگر تم مؤمن ہو اللہ تعالیٰ <حَكِيمٌ> تمہارے لیے اپنی نشانیاں کھول کر بیان کرتا ہے اور وہ خوب جاننے والا بڑا حکمت والا ہے. اور وہ لوگ جو اہل ایمان کے اندر پہاشی اور بےآیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کے اندر دردناک عذاب ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو ایسا عذاب تم پر نازل ہوتا وہ رعوف الرحیم اللہ تعالیٰ بڑا نرمی کرنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے اے اہل ایمان تم شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو اور جو شیطان کے پیچھے لگے گا وہ تو بے حیائی کا اور برائی کا حکم دیتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کا تم پر فضل نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی بھی پاک نہ ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا بہت جاننے والا ہے یہ مصر بن اس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو خرچہ دیتے یہ تنگ دست تھے یہ سنگست سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر خرچ کیا کرتے تھے جب رضی اللہ عنہ کو پتا چل گیا کہ مصطح نے جھوٹا الزام لگایا ہے تو اس کے بعد انہوں نے قسم اٹھا لی کہ میں آج کے بعد مصطح کو خرچہ نہیں دوں گا کیونکہ اس نے میری بیٹی پر جھوٹا الزام لگایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھی منع کر دیا پر مایا والا یہ اصلی اول فضل فی سبیر اور جو فضل والے ہیں مال والے ہیں وہ قسمیں نہ اٹھائیں قریبی رشتہ داروں کو مسکینوں کو مہاجرین فی سبیر اللہ پر خرچ کرنے کی وہ یہ نہ کہ ہم خرچ نہیں کریں گے بلکہ وہ معاف کرتے در گزر کرتے اب دیکھیں ایک آدمی نے بیٹی پر زینا کا الزام لگایا ہے اور الزام جھوٹا ثابت ہو چکا ہے اور وہ اس رنج کی وجہ سے دکھ کی وجہ سے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں اس کو اب قرضہ پانی نہیں دوں گا تو اللہ رب العالمین منع کر رہے ہیں کہ نہیں اس کا قرضہ پانی جاری رکھو کیونکہ جو, جو کام اس نے کیا تھا اس کی سزا اس کو مل گئی یہ اللہ رب العالمین نے جو حدود مقرر کی ہیں ان کا یہ فائدہ ہے کہ جب کسی بندے سے کوئی گناہ ہوتا ہے پھر اس پر مقرر کردہ حد نافذ ہو جاتی ہے تو اس کا گناہ کل عدم ہو جاتا ہے اس کا گناہ یکسر مٹ جاتا ہے بلکہ حد کے نافذ ہونے کے بعد اس کا وہ گناہ نیکوں میں تبدیل ہو جاتا ہے سہی بخاری کا دربراہ مشہور واقعہ ہے ایک عورت جس کو ریب کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا صلاقات اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے سارے لوگوں کے درمیان اس کی توبہ تقسیم کر دی جائے تو ان کو کشید کر جائے جنا کیا اعتراف کیا کہ مجھ سے ذنا ہو گیا ہے غلطی ہو گئی ہے اپنے آپ کو پیش کیا اس پر حد لگائی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا جنازہ پڑھایا تو اللہ رب العالمین کے جو بنائے گئے قوانین ہیں اگر وہ نافذ ہو جائے تو انسان کا گناہ ختم ہو جاتا ہے مٹ جاتا ہے بلکہ گناہ ختم ہو کے نیکیوں میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ اصول پرانے میر میں ذکر کیا ہے کہ جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں نیک سال اعمال کرتے ہیں فلائی کا عبت اللہ حسیہ آپ اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے اللہ تعالی کا تو, تو یہی بڑا احسان ہے کہ اللہ بندے کے گناہ مٹا دے لیکن اللہ اتنا غفور و رحیم ہے اتنا غفور و رحیم ہے اپنے بندوں پر اتنی نرمی اور رحمت کرنے والا ہے کہ ان کے گناہوں کو بھی ضائع نہیں کرتا بلکہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دیتا ہے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے یہ اللہ رب العالمین کا خاص احسان ہے غافلا سے ممینات دنیا والیم جو پاک دامن غافل مبمنا عورتوں پر سکمتیں لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے لعنت کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جانا جب کسی کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ کام کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے اس کا مانا ہوتا ہے کہ یہ کام کرنے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہے آگے اللہ العالمین نے پھر اسی اصول کو دہرایا ہے کہ خبیص عورتیں خبیص مردوں کے لیے خبیص مرد خبیص عورتوں کے لیے پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں یہ ان جھوٹے لوگوں کی باتوں سے بری ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور باعزت رزق ہے آگے تحرب العالمین نے کچھ خان کی مسائل ذکر کیے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم کسی دوسرے یادمی کے گھر میں جاؤ تو اجازت لیے بغیر اس میں داخل نہ ہوا کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اجازت لے کر کسی کے گھر جانا ہے ایک آدمی وہ آیا اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور دروازے کے سوراخ میں سے اندر جھانکنے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو, جو اجازت طلب کرنا ہے یہ بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ نگاہ سے محفوظ رہا جا سکے اگر تر نگاہ اندر داخل کر لی تو اجازت لینے کا مانا کیا باقی رہ گیا تو لہذا اجازت لیے بغیر چھانکا بھی نہ جائے ہاں کسی کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے راہ چلتے اچانک نظر پڑ جاتی ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے اور اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا ہے کہ اس رفتارت ہے نگاہ کو پھیر لو پھر اللہ فرماتے ہیں اگر تم گھر میں کسی کو نہیں پاتے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے تمہیں اجازت گھر میں داخل ہونے کی نہیں مل رہی یا گھر تمہیں پتا ہے کہ خالی ہے پھر بھی تم اس کے اندر داخل نہ ہو یہ نہیں کہ ہم چونکہ گھر میں کوئی نہیں ہے لہذا اجازت لینے کی ضرورت نہیں تو چلے جاؤ ایسا کام نہ کرو پلا تب قلوہ جب تک تمہیں اجازت نہیں دی جاتی خالی گھر میں بھی داخل نہ ہوا کرو اور اگر آپ آج کل کی دوپہر کی گرمی میں سفر کر کے دوپہر کے وقت کسی کے پاس گئے ہیں اپنے محلے دار کے گھر دروازہ کٹکھٹایا ہے ایک بار دو بار تین بار اندر سے آواز آتی ہے بھائی ابھی چلے جاؤ بعد میں آنا تو پریشان نہیں ہونا اگر تمہیں یہ کہا جائے یار جیڑو واپس لوٹ جاؤ فر جی تو واپس چلے جایا کرو ہوا از کالا تم یہ فارے زیادہ تاکیدہ ہے وہ گھر کا مالک ہے اگر تمہیں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے رہا تمہیں کہہ رہا ہے کہ واپس چلے جاؤ تو آپ لوٹ جاؤ یہ زیادہ پاکیزہ اور زیادہ بہتر ہے اللہ بیما تعملون علیم اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ رب العالمین اس کے بارے میں خوب علم رکھنے والا ہے یہ آج کل موبائل اور ٹیلی فون کا دور ہے تو اس کے بھی یہی احکامات ہیں کہ اگر آپ کسی جی کو فون کرتے ہیں اور وہ آپ کا فون اٹینڈ نہیں کرتا آپ کو برا نہیں منانا چاہیے کئی ایک وجوہات ہو سکتی ہیں ہو سکتا ہے اس کو پتا نہ چلے سفر میں ہو ڈرائیو کر رہا ہو وغیرہ وغیرہ بہت کچھ ہو سکتا ہے اور اگر وہ فون ریسیو کرنے کے بعد کہہ رہے فی الحال میرے پاس مدد نہیں ہے بعد میں کر لینا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ آب اسے ابھی تنگ نہ کریں بعد میں اس سے بات کر لیں بھائی جی ان قدر جرج اگر تمہیں کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیلا ہے زیادہ بہتر ہے آگے اللہ رب العالمین نے نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا فرمایا مومن مردوں کو کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں یہ ان کے لیے بہتر ہے یقیناً اللہ تعالی خوب جاننے والا ہے ان کے اعمال کو اور مؤمنہ عورتوں کو بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں تو مؤمن مرد کے لیے غیر محرم عورت کو دیکھنا مؤمنہ عورت کے لیے غیر محرم مرد کو دیکھنا حرام نہ عورتیں مردوں کو دیکھیں نہ مرد عورتوں کو دیکھیں اور اگر کبھی اچانک غیر محرم مرض یا عورت پر نظر پڑ جائے تو فوراً اپنی نگاہ کو پھیر لیں سلا کل اول ولیسل کس پہلی نظر جو پڑی ہے وہ تمہارے لیے قابل مافی ہے اس کا معافہ نہیں ہے لیکن اگر آپ مسلسل ٹکٹ کی بات کہیں دیکھتے رہے کہ ایک نظر پڑی ہے تو لہٰذا ایک ہی طویل ہو گئی بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا پھر جو اٹھ گئی تو اٹھ گئی جو رہ گئی تو رہ گئی یہ کام نہ ہو فوراً نگاہ کو پھیر لیں دیں ولادین زینت إِلَّا مَا مزہ مِنْهَا اور عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں علا مزہار مینہ ہاں ہا وہ زینت جو چاروں ناچار ظاہر ہو جاتی ہے عورت کا جسہ اس کا وجود جسم اس کا کد گاٹھ یہ بھی اس کی زینت کے اندر شامل اور اپنے چہرے کو ہاتھوں کو کپڑوں کو چھپانے کے لیے اوپر سے جو وہ لباس زیب تن کرے گی جتنا مرضی کھلا برقع وغیرہ ہو وہ بھی بہرحال باہر زینت ہے پھر عورت کو کسی غیر آدمی سے ہم کلام ہونا پڑتا ہے وہ اپنی آواز میں جتنی مرضی تندی یا تلخی پیدا کر لے بہرحال وہ عورت کی آواز ہے اور وہ بائے سے زینت ہے تو خیر یہ چند ایک ایسی چیزیں ہیں جو چاروں چار سہر ہو جاتی ہیں ان کے علاوہ ہر وہ زینت جس کا چھپا لینا ممکن ہو عورت اس کو چھپائے آج کل لوگ وہ کہتے ہیں جی چہرے کا پردہ تو کہیں حکم ہی نہیں ہے قرآن میں حدیث میں ان ظالموں کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو زینت کو چھپانے کا حکم دیا ہے کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں تو جسم کے اندر سب سے زیادہ خوبصورتی کا مرکز وہ انسان کا چہرہ ہے اور چہرے میں بھی خوبصورتی کا مرکز انسان کی آنکھیں ہوتی ہیں تو لہذا اپنے چہرے کو بھی چھپائیں اپنی آنکھوں کو بھی چھپائیں ہاتھوں پاؤں کو چھپائیں جس قدر ہو سکتا ہے چھپا کے رکھوں میں سلما رہی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مومن آدمی کا اجازت نصف پنڈلی تک ہے فرمایا پھر عورتیں کیا کریں آپ نے فرمایا یورقین شپرا ایک بارش نصب پنڈلی سے کپڑا نیچے لٹکائیں ایک بارش نیچے جائے گا تو سکھنا اور پاؤں کا اوپر والا حصہ چھپ جائے گا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا اہلا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شیخو خرچہ ہے پاؤں کے نرگے ہونے کا ایک بالش سے پاؤں تھک جاتا ہے جس سے سے ایک بالش نیچے ہو پاؤں تو ڈھک جاتا ہے لیکن چونکہ ہے پورا سورا تو چلتے پھرتے اوپر بھی اٹھ سکتا ہے آپ نے فرمایا زیرا ایک زیرہ لا یدنا آ رہی اس سے زیادہ نہ کریں یہ ایک زیرہ ڈیڑھ فٹ بنتا ہے دو بالش آج کل عورتوں کے جو پانچے ہیں شلواریں وہ تخنوں سے ایک ایک پالیس اوپر اور مردوں کے وہ اتنی لمبی پینٹیں اور یہ شلواریں ہوتی ہیں کہ نیچے سے مڑ کے ایڑی کے نیچے داخل ہو رہے ہوتے ہیں ان کے پانچے یعنی جتنی لمبی شلواریں پینٹیں یہ مرد لوگ پہنتے ہیں یہ ان کے لیے جائز نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تین بندے ایسے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ نہ کلام کرنا گوارہ فرمائے گا نہ ان کی طرف دیکھنا گوارہ کرے گا نہ ان کو گناہوں سے پاک فرمائیں گے اور ان کے لیے دردناک آغاز لوگوں نے پوچھا وہ کون ہے قابو قبا و, و برباد ہو گئے آپ نے تینوں کے نام گنوائے سربایا المنان نیکی کر کے انسان جتلانے والا منفی کو چلاتا ہوں اٹھا کے مال بیچنے والا ہوں ادارہ اور اپنی سلوار کو ٹکنوں سے نیچے لے جانے والا یہ اتنا بڑا کبیلا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی طرف دیکھنا گوارا نہیں فرمائے گا کلام نہیں کرے گا گناہوں سے پاک نہیں کرے گا دردناک عذاب ہے اس بندے کے لیے لہذا شلوار تخنوں سے بہت زیادہ دور رکھی جائے اصل مقام ہے شلوار مرد کی نصف پنڈلی پہ ہاں کبھی یہ نصف پنڈلی سے نیچے چلی جائے جب تک تخنوں سے اوپر اوپر رہے گی اس میں کوئی حرج نہیں آج کل لوگوں نے سمجھ لیا کہ اصل کام صرف تخن ننگے کرنا ہے یہ بے وقوفی ہے نویل اصل فرماتے ہیں عزت منی الا انصافی صاقی مومن آدمی کا ادار رشم پنڈلی تک ہے اس سے نیچے مومن آدمی کا ادار نہیں ہے ہاں کبھی غلطی سے نیچے ہو گیا وہ ایک عردہ بات ہے اور یہ ہے تشدد نہیں کوئی لوگ وہ رشم پنڈلی پہ سوا سلوار رکھنے کو سمجھتے کہ یہ بڑا تشدد ہے یہ بھی لا علمی کی دلیل ہے گھٹنے کو ننگا کرنا منع ہے مرد کے لیے ٹکنے کو چھپانا منا ہے مرد کے لیے تو اب اوپر سے ننگا کرنا منع ہے نیچے سے چھپانا منع ہے ان دونوں کے این درمیان میں نصب پنڈلی ہے تو نصب پنڈلی پہ شلوار کو رکھنا یہ میانہ روی ہے اعتدال ہے تشدد نہیں ہاں نسب پنڈلی سے جان بوجھ کے شلوار زیادہ اوپر لے جائے یہ تشدد ہوگا نصب پنڈلی سے نیچے لے آئے یہ تو ساہل ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کام حیران کیے ان کے قریب بھی نہ جاؤ پھر مثال دی جس طرح ایک چرواہا بکریوں کو کسی دوسرے آدمی کی چراغاہ کے پاس پاس چرائے تو خدشہ ہوتا ہے کہ بکریاں دوسرے کی چراغاہ کے اندر داخل ہو جائیں گی تو اسی طرح جب آپ اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کاموں کے قریب قریب پھرو گے تو خدشہ ہوگا کہ آپ حرام کے اندر واقع ہو جائیں لہذا جو آدمی سلوار کو تخنے کے قریب قریب رکھتا ہے قریب ہے کہ اس کی شلوار تخنے سے نیچے چلی جائے اتنی دور رکھی جائے کہ کسی بھی سورت کو نیچے جانے ہی نہ پائے اللہ محرم خبردار جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ کام ہے وہ اللہ تعالیٰ کی چلاگاہ اس کے قریب نہیں جانا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں ولیو دریب ولیو دریب اور اپنے دوپٹے اپنے سینے کے اوپر ڈال لیں ولادینا اور اپنی جینت ظاہر نہ کریں مگر اپنے خامتوں کے لیے یہ چند ایک رشتے ہیں جن کے سامنے عورت اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہے رماع اللہ نولولتنا خامدوں کے لیے او آبا یا باپوں کے سامنے او آبا یا خامدوں کے باپوں کے ابنا اہینا بیٹوں ابولت یا خامدوں کے بیٹوں کے سامنے یعنی سوتیلے بیٹے او اخوان اہنا یا بھائیوں کے سامنے او بنی اخوان اہننا یا بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے او بنی احواد اہینا یا بہنوں کے بیٹوں کے سامنے او یا اپنی عورتوں کے سامنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت پرائی عورتوں سے بھی پردہ کرے کیونکہ جو دین کے حکامات ہیں وہ تو اپنی عورتوں کے لیے مسلمان ممنا عورتوں کے لیے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت دوسری عورت سے ملاقات کر کے پھر اس عورت کا حسن و جمال اور اس کے جسم کے خط و خال اپنے خامد کے سامنے اس طرح سے بیان نہ کرے گویا کہ اس کا آمد اسے دیکھ رہا ہے پوری پوری منظر کشی کر دیتی ہیں عورتیں خامدوں کے سامنے کہ میں نے اس عورت کو دیکھا اس کی بیوی تو ایسی ہے ایسا قد کاٹ ہے ایسا جوتا ہے ایسا چہرہ مورا ہے وہ سارا کچھ شکایت کرنا بیان کرنا اور یہ تصوری تصور میں گویا اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اس کام سے منع کیا اب اس حکم کی پابندی کون کریں گی ممنا عورتیں اور جو مومنہ عورتیں نہیں ہیں غیر عورتیں ہیں وہ تو یہود و نسارہ یا جاہل عورتیں جن کو دین اسلام کا شعور ہی نہیں کوئی عقل ہی نہیں اس بات کی وہ اس انحکامات کی پابندی نہیں کرتی وہ عورتیں مومنہ عورت کو دیکھتی ہیں پردے کے پیچھے چھپی ہوئی عورت ان کے سامنے عورت ہونے کی وجہ سے ظاہر ہوتی ہے وہ اپنے خامدوں کو جا کے ساری ڈیٹیل سب دیل کے ساتھ بیان کرتے اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے او نسا ہنا دیبین ظاہر کریں اپنی عورتوں کے سامنے جو با ہوں دین کو سمجھنے والیاں ہوں او ماملکت ایمان ونا ہاں جو مملوکہ غلام ہے خادم ان کے سامنے وہ یہ غلام وہ لوگ ہیں جو جنگ میں قید ہو کے آتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابھی تا غیر مملوکہ غلام جن کی جنسی خواہش بالکل ختم ہو چکی ہو بہت زیادہ محمد برے مرد تو اب ایسی مردوں سے چہرہ چھپانے کی پردہ کرنے کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ عمر کے اس آخری حصے کو پہنچ چکے ہیں کہ ان کی قوت ساری ہی جواب دے گئی ابھی اور ایسے بچے جن کو عورتوں کی مخصوص باتوں کا علم نہیں ہے اللہ نے عمر کی قید نہیں لگائی کہ اتنے سال کا بچہ ہو تو اس کے بعد اسے پردہ کرنا ہے نہیں آج کا دور تو بڑا فارورڈ ہے چھوٹے چھوٹے بچے وہ بھی بڑے آجک مزاج ہیں آج کل تو لہذا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ایسے بچے جن کو عورتوں کی مفتی باتوں کا علم نہیں ہے ان کے سامنے وہ اپنی زیب و جینت ظاہر کر سکتی ہیں اگر کوئی بچہ اتنا وہ شیطان ہے چاہے عمر اس کی چھوٹی ہے اگر وہ یہ سارے معاملات کو سمجھتا ہے تو پھر ایسے بچوں کے سامنے بھی زیب و زینت کو ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے ان بچوں سے بھی پردہ کیا جائے یہ جو آپ کے ہاں مارکیٹ میں وہ ٹیکنیشین کا کام سیکھنے والے وہ چھوٹے چھوٹے دکانوں پہ کام کرنے والے جو بچے ہوتے ہیں یہ تو بہت آگے گزر چکے ہوتے ہیں دیکھنے کو چھوٹے سے نظر آتے ہیں لیکن وہ سارے کچھ سے واقف ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے بہت محتاط الفاظ استعمال کیے ہیں کہ ایسے بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں کا علم نہیں رکھتے ان سے آپ پردہ نہ کریں لیکن جو بچے اس قسم کے ہوں کہ ان کو عورتوں کی نفی باتوں کا علم ہو چکا ہو تو ان سے عورتیں پردہ کریں ولا اگر اتنا بھی ارجولی ہنو علم اور عورتیں اپنے پاؤں کو زور سے زمین پہ نہ ماریں یوں پاؤں کو زمین پہ ماریں گی تو ان کی مفتی زینت ظاہر ہوگی لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں گے پاؤں میں بسوقات بساؤ پادیر پائی پہنی ہوئی ہوں تو اس کی کچھ آواز آ محسوس ہوتی ہے یا پاؤں زور سے زمین پہ مارنے کی وجہ سے وہ شلوار جو ہے وہ بھی اوپر کوٹتی ہے اور کچھ بھی نہ ہو تو کم از کم یہ ہے کہ جب راستے پہ چلتی ہوئی عورت کے پاؤں کی آواز تھڑپ تھڑپ آئے گی تو لوگ نظریں اٹھا کے دیکھیں گے یہ کون سی بلا جا رہی ہے لوگوں کو متوجہ کرنے کا باعث بنے گی اللہ رب العالمین نے اسے بنا کر دیا لیکن آج کل ہماری عورتوں کو بیماری یہ ہے کہ وہ جوتا ہی ایسا پہنتی ہیں ایسا خرید کے لاتی ہیں جس کی آواز پوری گلی میں آتی ہے جو ٹھا ٹھا ٹھا ٹھا کرتا ہے چلتے ہوئے تو ایسا نرم کلبے والا جوتا ہونا چاہیے جو آواز پیدا نہ کرے قدموں کی جاپ قدموں کی آہٹ محسوس نہ ہو تم و جمیون اے تمام سرمین اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو اللہ منتقل تاکہ تم فلاح ہوا جاؤ وہیاما من کم من کمبا کم اور تم میں سے جو غیر شادی شدہ ہیں بے بیوی بی مرد اور بے خامد عورت ان سب کا نکاح کرو وال ہیں مرد اس کے پاس بیوی نہیں ہے چاہے اس کی بیوی فوت ہو چکی ہے یا اس نے بیوی کو طلاق دی ہوئی ہے عورت بالے ہو گئی ہے اس کے پاس آنند نہیں ہے ہاں وہ کماری ہے ہاں تلافہ ہے بیوہ ہے ان کے رو ان کا نکاح کرو وہ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ اور جو تمہارے غلام اور لونڈیاں جو نیک ہیں ان کا بھی نکاح کرو ایپون پوارا ہی بولنا ہو اگر یہ فقیر ہیں سنگت ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا آج کا کہتے ہیں جی بچہ جوان ہو گیا ہے وہ جی ابھی پڑھ رہا ہے پڑھ لینے دو اچھا پڑھتے پڑھتے اس کی آدھی عمر بیت جاتی ہے پھر جی ابھی اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا وہ پاؤں پہ تو یہ اس وقت کھڑا ہو گیا تھا جب یہ دو سال کا تھا یہ پتہ نہیں کون سا پاؤں پہ اس کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں جو رزق روزی کا معاملہ ہے روزی رزق تو بندے کے ذمہ ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کون فوکا رہا آ یگنی تمہیں یہ ڈر ہے کہ وہ بندہ فقیر ہے دست ہے کہاں سے کھائے گا اللہ تعالیٰ کا نہیں کرے گا تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں تمہارے ذمہ یہ کام ہے والے ہو گئے ہیں ان کا نکاح کرو Wa waala, la wo mرد, wo عورتیں, جن کو نکاح میسر سے وہ کوشش کرتے ہیں اہل ایمان بھی کوشش کرتے ہیں ان کے نکاح کے لیے لیکن کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے پتا پات ایسا ہوتا ہے حصہ ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے پھر دوسری جگہ ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے ایسا سلسلہ ایک وقت تک چلتا رہتا تو جو ایسے مرد یا ایسی عورتیں ہیں جن کو نکاح مجسر نہیں وہ باعفت رہیں پاک تامن بڑھ کے رہیں گناہ والا کام نہ کریں حتیہ حتہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے پھر آگے اللہ رب العالمین نے کچھ مزید احکامات نازل فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ای اللہ عمن السطین کم الدین ملک ایمان کم ولدین تین مختلف اوقات ایسے ہیں جن میں وہ لوگ جو بغیر اجازت گھروں کے آ جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے اور غلام یہ اجازت کے بغیر گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں لیکن تین اوقات پردے کے ایسے ہیں جن میں چھوٹے بچے بھی اجازت لے کے آیا کریں وہ کون کون سے ہیں فرمایا من قبل سلاۃ الفجر فجر کی نماز سے پہلے من اور دوپہر کے وقت جب تم سوتے ہو وہ مین بہ سلاۃ الحشا اور نماز حشا کے بعد سلاط الراۃ القر یہ تین اوقات تمہارے پردے کے ہیں ان تین اوقات میں چھوٹے بچے بھی غلام بھی جو بغیر اجازت کے گھروں میں آ جا جاتے ہیں، وہ بھی اجازت لے کے ہاں ان تین اوقات کے علاوہ کوئی حرج نہیں ان کا چونکہ اکثر آنا جانا لگا رہتا ہے تو اس میں کوئی مداخ اور حرج نہیں ہے لیکن ان تین اوقات میں بہرحال وہ بھی اجازت رہے وہ جب یہی بچے بارغ ہو جائیں آج کل یہ ہوتا ہے کہ وہ چھوٹا بچہ گھر میں آنا جانا اس کا لگا رہتا ہے تو پھر جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں اب اس سے کیا پردہ کرنا اس نے تو ہمارا وہ سارا کچھ دیکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں بھائی بالاگل اطفال البن قبول جب یہی بچے بلوغت کو پہنچ جائیں پھل یا تو یہ بھی اجازت طلب کریں کمر المن قبل جس طرح کے طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس طرح تمہارے لیے اپنی نشانیاں کھول کر بیان کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا بڑی والا ہے کہا اور وہ عورتیں جو ماہباری سے مایوس ہو چکی ہیں بانچ ہو چکی ہیں تو ان پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے یزا نتیجہ کہ وہ اپنے کپڑے اتار دیں یعنی نقاب وغیرہ نہ کریں اگر وہ پردہ نہ کرے بہت زیادہ بری عورتیں جو کہ عمر کے آخری سٹیج کو پہنچ چکی ہیں ساٹھ ستر سالہ عورتیں تو اگر وہ پردہ نہ بھی کریں تو کوئی حرج نہیں کیونکہ ایسی بری عورتوں کو دیکھ کر شہوانی خیالات پیدا نہیں ہوتے بلکہ ان کو دیکھ کر تو موت یاد آتی ہے وہ جو ایک مقصدہ تھا وہ چونکہ ختم ہو چکا لہذا ایسی عورتیں ادا نہ پیادہ ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنے کپڑے نقاب والے پردے والے رکھ دیں بشر پی کے غیر متبرجات نہیں جا بھی کے وہ زینت کو ظاہر کرنے والا نہ ہوں اگر اسی سالہ مائی اور وہ بھی جناب میک اپ سے لڑڑی ہوئی ہو اور وہ اٹھارہ سالہ بچی بن کے دکھانے کی کوشش کرے تو پھر اس کے لیے بھی پردہ فرد ہے ایسی بری عورتیں اگر غیر رنگ رہی جاتی جینا جینت کو ظاہر کرنے والیاں نہ ہوں سادگی کو اپنانے والیاں ہوں اور ان کے اندر کسی قسم کی رہنا باقی نہ رہے چہرے کی آگ ختم ہو چکی ہو پھر یہ چہرے کو ننگا کر سکتی ہیں وغیرہ نہیں وہیں خیر اللہ لیکن اس سب کچھ کے باوجود بہت زیادہ بری عورت ہے چہرے پہ چھریاں پڑ چکی ہیں اب ٹانگے اس کی قبر میں ہیں لیکن اس کے باوجود اگر وہ پردہ کرے تو اس کے لیے بہتر ہے وہ سمیع علیم اللہ تعالیٰ خوب سننے والا بڑا جاننے والا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ آپس میں مل بیٹھ کے اکٹھے اپنے گھروں میں کھا پی لیا کرو وہ پہلے لوگ اکٹھے مل کے بیٹھ کے کھانے کو بڑا عجیب سمجھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے انشتا تھا مختلف اکیلے اکیلے ہو کے کھاؤ یا اکٹھے سارے مل بیٹھ کے کھاؤ اس میں کوئی حرض نہیں ہے تو جب تم گھروں کے اندر داخل ہوا کرو تو اپنے آپ پر سلام کہا کرو یعنی مسلمانوں پر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا تابرکت اور پاکیزہ تحفہ ہے اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی نشانیاں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم عقل کرو اگر اللہ تعالیٰ نے چھٹی کا قانون بدا کیا ہے ملازم پیشہ لوگ ان کو چھٹی کی ضرورت پڑتی ہے اسٹوڈینٹ طالبا انہیں چھٹی کی ضرورت پڑتی ہے تو چھٹی لینے کا اصول اور قانون کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول ہی مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں وہ ادا کان جامع اور جب یہ کسی اجتماعی کام پر ہوتے ہیں تو اجازت لیے بغیر نہیں جاتے غیر حاضری کرنا یہ مومنوں کا کام نہیں ہے کسی بھی امر جامع پر جو اجتماعی کام ہے کسی بھی ادارے کا چاہے وہ تعلیمی ادارہ ہو صنعتی ادارہ ہو یا کسی بھی قسم کا ہو چاہے چھوٹی سی آپ کی ایک دکان ہے اس پہ ایک دو بندے ملازم ہیں کسی بھی قسم کا امرے جامع ہو مومن بندے غیر حاضری نہیں کرتے اجازت لیے بغیر نہیں جاتے ان دینا یا دینونا کا اولا اکل دینا جو اجازت لے کر چھٹی کرتے ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں لہذا جب یہ کسی کام کے لیے اجازت طرح کریں تو جس کو آپ چاہیں اجازت دیں جس کے ہاتھ میں اختیار ہے چھٹی دینے کا اس کو یہ اختیار ہے کہ آپ کی مجبوری کو اگر وہ مجبوری سمجھتا ہے تو چھٹی دے نہیں سمجھتا تو نہ دے آپ اسے ناراض نہیں ہو سکتے کہ میں نے چھٹی مانگی تھی جی اس نے دی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہاں ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی مجبوری کو مجبوری بھی سمجھتا ہو لیکن چونکہ وہ امیر ہے راڑی ہے اس کے پیش نظر کئی مسلحتیں ہوتی ہیں وہ اس کے باوجود آپ کی چھٹی بند کر دیں آپ کو اس پر اعتراض کرنے کی کوئی مجال نہیں ہے فرمایا منشے کا بن ہوں آپ جسے چاہیں اسے چھٹی دیں جسے نہ چاہیں نہ دیں بس تب پھر اور پھر جن کو چھٹی دی ہے چونکہ ان کے عمل میں ان کے کام میں کوتاہی اور کمی واقع ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے استغفار بھی کریں ان اللہ غفور الرحیم اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور کرنے کی توفیق سے علیہ